انڈیا کی جو تاریخ ہے اس میں بہت سے خاندان حکمران گزرے خاندان غلامہ کی حکومت رہی کبھی خاندان تغلق کی رہی کبھی خاندان غوری کی رہی, رہی اور کبھی خاندان مغلیہ کی رہی اسی طرح یہ ایک خاندان تھا تغلق خاندان اس خاندان کا ایک حکمران گزرا ہے فیروز شاہ تغلق بہت بڑا عاشق رسول اور اتنا خوشبخت بخت انسان تھا کہ اس کے پاس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقش قدم والا پتھر تھا پتھر تھا جس پہ حضور کا نقش قدم لگا تھا حضور نے پتھر پہ, پہ پاؤں رکھا وہ موم ہو گیا کیونکہ حضور کا یہ موجہ تھا اور عظمت تھی حضور کی محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا تھا پتھروں کو کہ یار پاؤں رکھے تو نرم ہو جایا کرو کہ اسے تکلیف نہ ہو اور جب یار ریت پہ چلتا ہے تو آپ جانتے ہیں ریت پہ بندہ چلے تو پاؤں دھس جاتے ہیں چلنا مشکل ہوتا ہے اللہ نے ریت کو حکم دیا تھا جب یار چلے تو تھوڑی سخت ہو جایا کرو کہ یار کو چلنے میں تکلیف نہ ہوتے ہیں حضور نے قدم رکھا پتھر فیروز شاہ کے پاس وہ نقش قدم والا پتھر تھا بادشاہ مگر صبح جب دربار لگانا ہوتا اٹھ کے پہلے تحجد پڑھتا صبح کی نماز پڑھتا تلاوت قرآن کرتا پھر وہ جو قدم تھا نا نشانے قدم پھر اس میں پانی ڈالتا پر وہ نیچے دسا ہوا تھا نا ایک پیالہ سا بنا ہوا تھا اس میں پانی ڈالتا پانی ڈال کے پیتا پھر اپنے غلاموں سے کہتا میرا تاج لے کے آؤ پھر تاج سر پہ رکھتا اور کہتا کہ اب اب میں اب میں تخت کے بیٹھنے کے قابل ہو گیا وہ پانی پینے کے بعد کہتا اب تخت پہ بیٹھنے کے میں قابل ہو گیا کہ یار کے نقشے قدم کا میں نے تبرک روک دی اسی طرح زندگی گزر رہی تھی اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا فتح خان بچپن کا بڑا گہرا دوست وہ کئی بار اسے کہہ چکا تھا فیروز شاہ اللہ نے تجھے حکومت دی ہے تخت دیا ہے دولت آتی ہے تو یہ جو حضور کا نقش قدم والا پتھر ہے یہ مجھے دے دے بس یہ صرف مجھے دے دے فتح خان بچپن کا ساتھی تھا جب بھی مانگتا فتح خان تو فیروز شاہ روک کر کہتا کہ فتح خان ایسا کر یار تخت تُو, تو لے لے تاج تو لے, لے مگر یار کا یہ پتھر مجھ سے لڑ کیا محبت یار یہ نہ مانگت میں تخت دے سکتا ہوں یہ نہیں دے سکتا وہ بھی موقع کی تلاش میں تھا کہ یہ کس طرح حاصل کیا جائے ایک دن بڑے اچھے موڈ میں تھا فیروز شاہ بڑی محبت بڑی گفتگو ہو رہی تھا. دونوں ہنس رہے تھے فتح خان نے کہا کہ آج تیر شاید چھکانے پہ لگ گیا پھر اس نے پتھر کا مطالبہ کر دیا کہنے لگا یار کافی عرصہ ہو گیا میں مانگ رہا ہوں تجھے. بچپن کے دوست نے, دوست دوستوں کے لیے بڑی قربانی دے دیتے یار وہ پتھر مجھے دے دو رو پڑا پھر اس سے. کہنے لگا میرے یار چل آج ایک فیصلہ کرتے چلو فیصلہ کر دے. اس نے کہا, کیا؟ کہا میں قسم کھاتا ہوں اسی نقش قدم میں وعدہ کرتا ہوں تیرے ساتھ اور تعدا کر میرے ساتھ. کہ ہم دونوں میں سے پہلے جو مر جائے گا نا وہ پتھر اس کے سینے پہ رکھ کے دفن کر دیں امام الانبیاء کے غلاموں جب فیروز شاہ نے یہ بات کی فتح خان اچھلا خوشی کے تھا اچھل پڑ پہلے میں مروں گا فیروز شاہ اگر یہ بات ہے فیروز شاہ کہنے لگا میرے بھائی موت زندگی تو اس کے ہاتھ میں یہ کون جانتا ہے پہلے کون مرے بہرحال یہ وعدہ کر دیا میں نے تیرے ساتھ تو میرے ساتھ کر اس نے کہا وعدہ مگر میں قسم کھاتا ہوں فیروز شاہ اب پہلے میں مروں گا فیروز شاہ اٹھ کے اپنے محل میں گیا فتح خان اٹھا گھوڑا تیار کیا دہلی سے نکلا پانی پات میں حضرت کبیر اللہ کی بار میں جا پہنچا وہ ایسے ولید تھے جو کہہ دیتے تھے خدا کی تکلیف بن جاتی تھی وہ اتنا لمبا سفر کر رہا ہے صرف موت لینے جا رہا ہے صرف موت مانگنے جا رہا ہے کبیر الحق کے دروازے میں جب کہاں پہنچا دربانوں نے روک دیا کہا کیوں روکتے ہو کہا اندر حضرت تین دن سے حالت جذب میں ہیں دیوار سے کھڑے ہیں پردے ہٹے آنکھوں میں جلوے یار ہیں جلالی نظریں تین دن سے ایک ہی کیفیت میں ہیں جاؤ اندر اس حال میں جو سامنے جائے وہ پھر بچتا نہیں دربانوں نے اچھل پڑا فتح خان اپنے مقدر پر کہنے لگا یہی تو میں چاہتا ہوں اور میرا وقت سبر گیا میرے خدا نے سمر یہی موقع تو میں چاہتا ہوں ہٹ جاؤ مجھے موت لینے دو ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی چھوڑی تھی چیک لگا کے کھڑے تھے دیوار کے ساتھ نظریں جھکی تھی جلوے یار سامنے تھے سامنے کی دیوار کے ساتھ فتح خان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو موت کے انتظار میں تھوڑی دیر کے بعد حضرت کبیر الاولیاء نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا فتح خان کی طرف ایک نظر ڈالی اور ہنس کے فرمانے لگے لفظوں پہ قربان جائیں کبیر الاولیاء فرمانے لگے کہنے لگے او بیٹا زدی ہو فرمانے لگے فتح خان بہت زدی ہو مگر پھر بھی پیارے لگتے ہو اور زدی ہو مگر پھر بھی پیارے لگتے ہو جا فتح خان ہم نے تیر کر دی نکلا ولی کے گجرے سے باہر ایک پھٹے کپڑوں میں فقیر بیٹھا تھا. اس نے کہا فتح خان تیر اپنے نشانے پہ لگا دستے کلا سبائے حیات چاخ کر کے رکھ دی ولی کی نظر نے تجھے دے دی منہ مانگی مراد مل گئی اب تیرا دہلی سوچنا بھی مشکل ہوگا کہ راستے میں مر جائے فتح خان گھوڑے پہ بیٹھا آج تک اتنا تیز گھوڑا نہیں دوڑایا تھا کہ اگر راستے میں مر گیا تو پردیسی لاوارے سمجھ کے کہیں دفن نہ کر دیے اور یار کا نقشے قدم کہیں پھر رہ نہ جائے دوڑایا تھوڑا تیزی کے ساتھ دہلی کے قریب پہنچا تھا بھی کچھ میل دور تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ نیند آ رہی ہے آج تک اتنی سخت نیند فتح خان کو کبھی نہیں آئی بہت کوشش کی کہ سفر جاری رکھے مگر نیند نے دبوچ لی ایسی نیند آئی کہ گھوڑے سے گر گیا امام الانبیاء کے غلاموں جو گھوڑے سے گیرا ادھر فروغ فتح خان کی آنکھ بند ہوئی ادھر انبیاء تشریف لے آئے خواب میں حضور تشریف لے آئے فرمایا میں فتح خان اٹھو میرے سینے سے لگ جاؤ بازو میں لیا حضور نے فرمایا میں نالین کیوں جاتا آ میں تجھے ملنے آیا آؤ میرے بازو میں دیوانہ اٹھا حضور کے بازو میں آ گیا فتح خان رویا خواب میں عرض کی مدینے کے تاجدار اب بازو میں لیا ہے تو جدا نہ کرنا اب واپس نہ کرنا امام الانبیاء نے فرمایا تجھے لینے ہی تو آیا تھوڑا سا دبایا بازو میں حضور نے فتح خان کی روح پرواز کر گئی وہی لاش پڑی تھی کچھ لوگ گزرے جو دہلی جا رہے تھے. انہوں نے کہا یہ تم فیروز شاہ کا کزن ہے چچا زاد بھائی یہ تو مر گیا اس کو لے جائیں وہاں لے گئے فیروز شاہ کو اطلاع ملی فتح خان فوٹ ہو گیا اس نے خود غسل دیا جنازہ پڑھایا قبر میں اتارا اور کہنے لگا وہ کیس لاؤ جس میں نقش قدم آخری بار فیروز شاہ نے پتھر نکالا کہنے لگا پانی لاؤ پانی ڈھال کے پیا سینے سے لگایا خود قبر میں اترا الٹا کر کے نا نقش قدم فتح خان کے سینے پہ رکھا باہر نکلا چیخ نکلی بےروزگار کہنے لگا فتح خان ہائے افسوس حکومت میری تھی تخت میرا تھا فوج میرے پاس مگر تو جیت گیا میں ہار گیا طاقت میرے پاس تھی میں ہار گیا تو جیت گیا کیونکہ عشق اپنی منزل پہ جا پہنچتا عشق کو کوئی, کوئی ہرا نہیں سکتا عشق جیت گیا عقل ہار گئی امام الانبیاء کے غلاموں فیروز شاہ نے آخری بار وہ نقش قدم اس کے سینے پہ رکھ کے دفن کر دیا تو بتانے کا مقصد یہ آپ جس درجے میں حضور کے لیے تڑپتے ہیں حدور خبریں